yes yeah. Thank چلو بسم اللہ کسی بھائی نے کچھ سوالات دیے ہیں لکھ کر کے جس میں دو ایک سوال بڑے اہم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر ہاں آواز نہیں اب گئی سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر بر صغیر میں بہت ساری چیزیں مشہور کرتے خاص طور سے حاملہ عورت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ ہاں حاملہ عورت پیٹ کے بل نہیں پیٹ کے بل نہیں بلکہ پیٹ کے بل لیٹ جائے ہاں ایک نمبر دو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی یہاں تک کہ خصوصاً کچن میں کھڑے ہو کر کے کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی اور کیا ہے فائدہ نقصان کیا ہے اگر وہ سبزی پر یا گوشت کاٹنے کے لیے چھری چلائے گی تو یہ چھری حقیقت میں اس کے پیٹ میں اس کے بچے کے اوپر چلے گی تو بچہ پیدا ہوگا تو اس کے نشانات ہوں گے سمجھ گئے نا اس لیے ایسی کوئی چیز عورت نہ کرے بند کمرے میں لیٹ جائے اور کاٹنا کچن میں اور اگر ٹیلر ہے سیلنے والی تو سوئی بھی نہ گھسائے ورنہ سوئی کہاں گھسے گی بچے کے یہ سب جاہلیت کی رسم ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے جو عام لوگوں کا حکم ہے وہی حالت حمل میں عورتوں کا بھی حکم ہے چاہے حالت حمل میں ہو یا غیر حالت حمل میں سب کا یکساں حکم ہے یہ جاہلیت کی رسم ہے اس سے اجتراع کرنا ہو سکتا ہے یہ ہندوانی عقیدہ بھی ہو ہو سکتا ہے یہ ہندوانی عقیدہ ہو چونکہ ہندو مذہب کی ساری بنیاد وہ میں پر ہے کس پر ہے وہم پر ہے خیالی چیزوں پر ہے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ یہ نظریہ ہو جو ہم مسلمانوں میں لاعمی کی بنا پر آ گیا ہے اس سے ہمیں اجتراف کرنا چاہیے بچنا چاہیے ہاں نماز پڑھنا چاہیے قرآن کی تلاوت ہو توبہ استغفار ہو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے دوسرا ہے ماہ رمضان مبارک میں حاملہ خواتین روزے رکھ سکتی ہیں یا روزے نہ رکھیں سمجھ گیا یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر حالت حمل میں عورت کو بذات خود یا بچے کے لیے کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی ذرر نہیں ہے عورت رودہ رکھے اور اگر نقصان کا ضرر کا خطرہ ہے جان کا تو ان حالتوں میں حامل عورت رودہ چھوڑ دے گی لیکن بعد میں اس کی کرے گی اگر حاملہ کو نماز میں زمین پر بیٹھ کر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے اگر اس کو کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہے اور بیٹھنے میں بھی تکلیف ہے بہت ساری عورتوں کو ہو سکتا ہے اس کی مشقت اس کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو بحر القلّف اللّ نفص عصا اگر وہ کرسی ہی پر بیٹھ کر کے نماز میں آسانی ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لے کوئی مدعا کوئی حرج نہیں اور اگر وہ کھڑی ہونے کی طاقت ہے صرف رکو اور سجدے میں تکلیف ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر کے قیام کرے اور اپنا رکو اور سجدہ اشارے سے کر لے لیکن سجدے میں زیادہ سر جھکائے بہ نسبت روکو کے اج آل روکو اکا سجود اکا اخفادہ میں روکو ریکا وہ کرے اب یہاں ایک چیز ہے کہ وہ سجدہ کیسے کرے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیلا دیتے اس کا کوئی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں امیر تو انسدا سب رہتے آگ تب سات آگاہ کا ٹیکنا زمین پر دھوئے شرعی سیدہ کب ہوگا جب سات آدھا آپ کے زمین پر ٹک جائیں اور اگر مجبوری کی بنا پر آپ زمین پر نہیں ہیں تو ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی اگر کوئی اور شخص سفر میں ہے ہر روز اس کی مغرب کی نماز کیا ہے پانچ بجے دس میں ہوتی ہر وجہ بس میں ہوتی ہے اور وہ رک بھی نہیں سکتے تو کیا اسے اشارے سے پڑھ لیں یا نہیں اچھا بس رکھنے پر دوسرے افراد کو دقت ہوتی ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں بس پر پڑھنے میں بس رکنے پر رک جائے ہاں بس بس رکنے پر دوسرے افراد کو دقت ہوتی ہے اصل میں کہنے کی بات ہے دقت کیا ہوتی کم وقت جو ہیں پیشاب کے لیے رکتے ہیں پینے کے لیے رکتے ہیں سمجھ گئے نا اگلی دکھائے گاڑی رک گئی سمجھ گئے نا یہ سب تحریت ہے جو ہمارے ذہنوں میں آئی ہوئی ہے نحو ہو ملحب میں جو زور حکومت و دی کیا ہے فقا ہے فلسفہ ہے سمجھ گئے نا میرے بھائی ابھی ہم بتاتے ہیں ہندوستان میں بس رکوا کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ابھی بھی ایسے علاقے ہیں بس روکنی پڑتی ہے ان کو سمجھ گئے نا لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے ہمارے اندر خود ہی کمی ہے آپ ایک ایسے ملک میں آباد رہتے ہیں جہاں قانونی طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا حق ہے الحمد یہاں ہم کو قانون والے میں آپ نماز پڑھنے کا حق رکھتے ہیں کسی کمپنی والے کو نماز سے روکنے کا اختیار نہیں یہ یہاں شرعی حقا میں سے یہ چاہے. کی اب کیا ہے ہم یہ تو شرماتے ہیں بہت اور ہمارے اندر اسے اللہ بج دلی سے پناہ ہم کرتے تھے سمجھ گئے نا اللہ کا مین المخل جب اگر بس نہیں رک رہی ہے اور روزانہ کا یہ معاملہ ہے تو اب اس کے علاوہ اپنا اللہ تعالیٰ کے لیے کم سے کم ٹیکسی کا یا کسی اور سا دو چار مسلمانوں کے اپنے سے کوئی انتظام کر لیں بھائی لیکن فرض تو نہ چھوڑیں سمجھیے نا فرض نماز ہم کیوں چھوڑے ارے اللہ رب العالمین ہی نے تو سب کچھ آپ کو نوکری دیا ہے رزق دیا ہے سمجھئے نا نمبر, دو، نمبر دو، ہمارے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اگر اذان مغرب ہوتے ہوئے دس منٹ میں نماز پڑھ لے نہ لیے تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے نکل جاتا ہے نہیں مغرب کی ندان غروب شم سے لے کر کے جب تک عشاء کا وقت نہیں شروع ہوگا تب تک, تک مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے مغرب کی نماز کا وقت ہے سمجھے نا ہاں اول وقت نماز کا پڑھنا افضل ہے غروب شمس سے نماز مغرب کا وقت شروع ہوگا اور یہاں جو ادان ہوتی ہے اول وقت ہوتی ہے عشاء کی اسی لیے میں نے کہا جب تک نماز عشاء کا وقت نہیں شروع ہو جائے گا تب تک آپ کے لیے نماز کا وقت ہے باقی ہے پھر کبھی اگر آپ بس پہ ایک سوال ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندو کی اتنی جرات ہو گئی بھائی دراصا تم نماز پڑھتے ہو تو ہمیں سیٹ پر پیر ادھر کرنا پڑتا ہم کو کوئی تکلیف ہوگی ہندو کم وقت خود اپنے ٹان کو نماز پڑھے سر آرام کرتا ہوا کرسی